الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم <تصال> نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہاری وہ قبض کر لے گا موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا پھر تمہیں اپنے اللہ کے پاس لوٹنا ہوگا بس یہی سب سے بڑا باز ہے رمضان میں تو خاص طور پر کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہے چل گنتی کے دن ہے کہ رب الجلال والاکرام نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی کہ ہم ہر وقت ایمان کے اعتبار سے ایک حال میں نہیں رہ سکتے یہ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ممکن نہ تھا تو اللہ نے ایسے مواقع ہمیں بار بار فراہم کیے پورے سال میں کہ ہم جلدی سے اللہ تبارک و تعالی کی قربت کو حاصل کر لیں اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں اور اپنی موت کے لیے اچھی تیاری کر لیں جیسے کہ ایک لینت القدر جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں راتوں میں اگر مل جائے اور ضرور ملے گی ہر محمد کو جو ہر رات میں کوشش کر رہا ہے الحمدللہ وہ کچھ بھی اس کا حصہ پالے وہ کم نہیں ہوگا وہ اس میں اس کی عبادت ایک ہزار ماہ کی عبادت سے بہتر ہوگی تو یہ ایک موقع ہے اللہ رب العزت میں ہماری کمزوری درگزر فرمائی بشری کمزوری اور ہمیں ایسے مواقع دے دیے کہ ان میں چلو تھوڑی سی محنت کر کے تم بہت حضر کما لو تو اصل راز بزرگان دین نے کہا جس کو موت یاد ہے اسے کسی مزید واضح کی ضرورت نہیں اس واسطے کہ اگر آدمی خلوص کے ساتھ ہمکنہ ہو جائے اور موت کا منظر ہی ایسا ہے کہ آدمی کو خلوص بنا دیتا ہے اگر اس میں غور و فوج کرے علم الباب میں سے ہو جائے کہ ایک آدمی مرتا ہے اور ہر روز بڑے لوگ مر جاتے ہیں بہت دنیا میں نئے سرے سے وارد ہوتے ہیں وہ مرنے والوں کے ساتھ ہمیں تو یہی تبدیلی نظر آتی ہے کہ ابھی یہ ہنس رہا تھا بول رہا تھا سب کچھ کر رہا تھا اب وہی جسم و جان پڑا ہے اب اس کو دفنائے بغیر چاند چین نہیں آتا فرشتے آئے تھے یقیناً آئے تھے ہمارا ایمان ہے حق یا اص ہم وسولنا حتار ان کے پاس ہمارے فرشتے آتے ہیں تباہ فو نہ انہیں ان کی روحوں کو قبض کرتے مگر ہم نے کوئی فرشتہ نظر نہیں آیا کیونکہ یہ عالم ہم سے اوجھل رکھا گیا اس کو سب کچھ نظر آیا اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہم نے تو یہی دیکھا کہ اب یہ بالکل بے حصوں حرکت ہو گیا اب ہم رو دے اور اس کے بعد اسے دفنا دیا یہ ایک حقیقی واقعہ جو سب کے ساتھ رو نما ہونے والا ہے میرے ایک بہت پیارے بزرگ ہم تھے تو کسی جی رات چھٹکتی سردی تھی تو ان کو اپنے بہنوئی کے ساتھ ہی ایک رضائی میں سونا پڑا صبح اٹھے تو بہنوئی کی روح پرواز کر چکی تھی اس کے بعد وہ کہتے کہ کتنی دن مجھے ہوش نہیں آئی کہ میرے اسی بکسر کے اندر اس کی روح پرواز کی ہے بھلا چنگا وہ سویا تھا سرستے آئے ہیں اور اسے لے کر گئے اور مجھے پتا چک چلا اور یہ منظر بہرحال ہمیں دیکھنا ہے جس کو اس کی فکر پڑ گئی کہ اس دن میں اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا کر لیا جاؤں گا پھر میں ہوں گا اور جو میں نے کیا پھر یہ سارا ماحول نہیں ہوگا انسان اپنے ماحول سے متاثر نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں اور ماحول کے بغیر انسان رہ سکے یہ بھی ممکن نہیں سب سے بڑی سزا مشکل ترین کام ہے کہ کسی شخص کو اکیلا چھوڑ دیا جائے اور بالکل اس کے ساتھ کوئی انسان بات نہ کرے انسان انسانوں کے ساتھ رہے بغیر نہیں رہ سکتا اب اسے چاہیے کیا, کیا اسے چاہیے کہ اس دنیا جس امتحان گاہ میں وہ ڈالا گیا اور ممتح جو ہے امتحان لینے والا جامور اتنا زبردست رحمان و رحیم ہے کہ اس نے اس موت کا منظر ہر روز ہمارے لیے قائم فرما دیے کون ہے جو سوتا نہیں کیا بڑے بڑے کفار کو نیند نہیں ہٹتی کوئی ہے جو نیند کے بغیر زندگی گزار سکے کس ان نہیں نیند کے اندر کیا بلڈ کیمسٹری بدلتی ہے کوئی ایسا ٹیسٹ ہے آج تک ڈیولپ ہوا ہے کہ لیبورٹری میں اس کا خون دیا جا سکے تو وہ اندازہ لگائیے سویا ہوا ٹیکس تھا کوئی ٹیسٹ نہیں کیا تبدیلی واقعہ ہوتی بس اللہ کی نشانی ہے اب نہ ہو یا توقف ام اللہ روح قبض کرتا ہے جب کسی کی موت واقع ہو ولہ کی تک اور جنہیں ابھی موت نہیں آئی منا لا نیند میں ان کی روح کو قبض کرتا ہے پھر اس کا, موت کا فیصلہ کر لیا اس کی روح کو روک لیتا ہے دوسری روحوں کو ایک وقت مقرر تک جب تک اس کی ایکسپائری ڈیٹ تاریخ المتہ نہیں پہنچی واپس بھیج دیت دیتا ہے اسی لیے دعائیں بھی اللہ بسم کا اموت و اہیا اللہ تیرے نام سے میں زندہ کیا جاتا تیرے نام سے مرتا ہوں بخاری صحیح کی روایت ہے ہم سب یہ دعا کر کے سوتے تو میرے بھائیو یہ ہر روز دکھانے والا کتنا مہربان پھر اس نے بتا دیا میں سوال کیا پوچھوں گا جواب کیا ہوں اور یہ جو آیت آتی ہے کہ حتہ جا ات ہم رسول انا جب رسول آتے ہیں سورہ حود میں یا سبق انہیں فوج کرتے تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے تم کروں کدھر تھے غیر اللہ کو پکار رہے تھے تو پھر اس کے بعد فگل انہوں ان سے سب کچھ کھو گیا سارے دلائے جو ڈھکوس میں پیش کیا کرتے تھے غیر اللہ کی پکار کے لیے النما کل تم کا بزون امن اس سے مراد یہ ہے کہ تم کس کی اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے اللہ نے تو میں اپنی عبادت کے لیے قائم کیا تھا بے شمار نشانیاں جن میں سب سے بڑی نشانی نشانیوں میں سے نیند ہے جو موت کی بہن ہے جو ہر روز بے بس کر کے آدمی کو ثابت کرتی ہے کہ ایک دن تے بخش کس کر ہو کر کس کے حوالے ہونے والا ہے وہ جس میں تجھے بیچے کت سے غافل نہیں ہے تو اس کی کائنات میں زندگی تو اس طرح گزار رہا ہے کہ تو سمجھتا تو بالکل آزاد ہے مادر جو مرضی کرتا پھر اللہ کے دین کو مانے نہ مانے کفر اور اسلام کی ٹکر ہو رہی ہے جیسے آج ہے سلیبی جنگ برپا ہے اور اس میں تو اب کوئی شبہ کرنے والا سوائے پاگل آدمی کے یا اس شخص کے جس کے اندر دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے اور کوئی نہیں واضح طور پر یہ سلیبی جنگ ہے اور اسلام کو بے بےخوبند سے اکھاڑنے کے لیے اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ تعاون کے اکبر بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ مرتبر منافقین شامل ہے اس جنگ میں جو شخص بے پرواہ ہے اور جس کا اسلام اقتصاد کو تعلق نہیں رکھتا اپنے مدرسے اپنی مسجد اپنے ادارے چلانے میں سمجھتا کہ یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے اور اس معاملے میں زبانیں نہیں کھولتا کہتا ہے یار یہ کتنا ہے اقام مقام مصیبت آ جائے گی اس شخص کو دین کی کوئی وزارت اور سمجھ نہیں اہل اسلام کے ساتھ امت مسلمہ کے ساتھ ہمدردی دی اور دین کے لیے دوست تھی دین کے لیے دشمنی یہ تو این ایمان کا تقاضا الولاوللہ ولبراوللہ سبارا کا تو آج ان حالات میں موت سے بڑھ کر اور کیا نشانی ہوگی اس کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں وہ کہیں گے ہم سے سب کچھ گم ہو گیا آج کوئی دلائل نہیں میں شاہد ہوں اللہ کافری اور اپنی جان پر خود گواہ ہوں گے تو وہ کافر تھے یہ اس دن کچھ نہ چلے گی اس دن یہ حال ہے کہ فرشتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں پائیں گے سات کا لباس یہ ہوئے رہے گی بدبو کتنی سخت نکلے گی اس کے روح میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادی سے صحیح ہے بخاری اور مسلم ہے بیان فرماتے ہوئے ناک پر کپڑا رکھ لیا گویا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام السلام کو مو جگہ کر وہ, وہ بو محسوس ہوئی اور کہا جب ایم ایمان کے وہ قبر کرتے ہیں تو بڑے آرام سے ریشمی کفنوں میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں ہر آسمان پر اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے یا ائی تہن نفس مطمئین راویت مر گئی بد خلی فی عبادی خلی جنتی اس کو جنت کی بشارت تو اسی وقت مل جاتی ہے رزلٹ اسی وقت آؤٹ ہو جاتا ہے پھر اس کی قبر میں صبح اور شام جنت پیش کی جاتی ہے اور اس کی قبر میں صبح اور شام جہنت پیش کی جاتی ہے تو ہمیں اعمال کے بارے میں سب سے پہلے اپنی نیتوں کو کھنگالنا ہے تم نمل اعمال دن نعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے ماشاء اللہ مسجدیں بھری ہوئی ہے کوئی رونق مہینہ ہے روح کرگر مناظر ہے امت عمل جماعت کے رمضان ہمیں کیا سبق دے کر گیا پہلا سبق اس کا یہ ہے کہ تم نے جماعت کے ساتھ زندگی گزار گزارنی یہ جب بھی ہم اللہ کے لیے کوئی عبادت کرتے ہیں آج ہمارا صرف اللہ کے لیے ہے اب اس کا طریقہ جو ہے اس کا بنیادی ڈھانچہ سنت پر مبنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں آپس میں چھوٹے موٹے اختلاف علماء کی ہوں مگر حج کا بنیادی ڈھانچہ حریت وہی ہے جو تمام مسلمانوں کے نزدیک ایک ہے روزے کی بنیادی حیت اس کا اوقات کار سب کچھ ایک ہی ہے نماز کی بنیادی حریت ایک ہی ہے تو ان اعمال میں جن میں ایک حسن ہے جماعت کا نماز میں روزے میں قربانی میں حج میں لہلت القدر کی تلاش میں دعا کرنے میں اللہ عملہ کا افوب الدو اب الاف ان میں دو چیزیں واضح نظر آتی ہیں جماعتی رنگ کے لیے ایک تو یہ عبادات ہر کوئی اللہ کے لیے کر رہا ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنے والے بھی روزہ اللہ کا رکھتے ہیں نماز اللہ کے لیے پڑھتے الحمد للہ غیر اللہ کی پکار لگانے والے ان حاجات میں ان مسائب میں جن کو اللہ کے سوا حل کرنے کی کوئی قوت نہیں رکھتا ان کا اپنا اقرار ہے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف روزہ اللہ کے لیے رکھتے لقدر کی رات اللہ کے لیے تلاش کرتے ہیں جبراہیل کو بھی پکارتے علیہ السلاط اسلام کتنا طاقتور فرشتہ ہے کتنے پر ہیں فرشتوں کے دو دو تین تین اور بعض کو اللہ نے خلق میں زیادہ دیا ہے کیا فرماتا مالک کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل کے پر چھ سو سے بھی زیادہ ہے جس ذہنی امین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ اس نے دو دفعہ دیکھا ایک سدرت المنصا پر دیکھا ایک دفعہ زمین پر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دیودار کی اصلی شکل میں تاب نہ لا سکے زمین پر بیٹھ کے اور اس فدی کا ضم ملونی زم ملونی مجھے چادر, اڑھا مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو مانو اتنا طاقت اور فرشتہ بھی نازل ہوا ہے انہوں نے بات بنائی نا بزرگوں کو اللہ نے عقائی عمر بڑھا دے رزق بڑھا دے ان کی نظر و نایاز سبھی ہی کرتے ہیں نا یہ کہانی جھوٹی بنائی ہوئی ہے کہ زبر امین سے زیادہ طاقتور اور معذرت کوئی ہے جو ہر رسول اور نبی کی طرف یہی لے کر آیا وہ بھی تو نازل ہوتا ہے نا نئی لت القدر میں صلاح زن الملا اس کو کوئی نہیں پکارتا الحمد للہ صرف اللہ کی پکار ہے وہاں کتنا اچھا ان کا عقیدہ ہے ان سے پوچھے ذمےداری کو کیوں نہیں پکارتے یہ موت کے فرشتے کو کیوں نہیں پکارتے اگر کسی کے زندگی کے لیے تمہیں مہلت چاہیے تو کہتے ہیں یہ تو حکم کا بند ہے یہ کیا کر سکتے ہیں اس اختیار میں تو کچھ نہیں اللہ نے اسے مقرر تو کیا اس کام پر اختیار تو صرف اللہ کا ہے ہم اللہ کو پکارتے ہیں اس لیے کہ اللہ چاہے گا تو یہ دے گا نہیں چاہے گا نہیں دے گا یہی تو مجھے خالص ہے یہی تو ہم کہتے ہیں بزرگوں کو نہ پکارو اللہ کو پکارو اللہ چاہے گا تو دے گا نہیں چاہے گا تو کوئی بھی نہیں دے سکتا حتیہ کہ شفاف بھی جس کے ہاتھ میں اللہ تعالی حکم دے گا جس کو دے گا وہ کرے گا منظی یش پاؤ ان تو الحمدللہ للہ روزہ اللہ کے لیے نماز اللہ کے لیے حج اللہ کے لیے قربانی اللہ کے لیے طریقہ نبی علیہ اللہ اسلام کا سب امت میں بنیادی حل چاہیے کتنی برکت ہے کتنے روح پروت مناظر ہیں کفار دیکھ دیکھ کر جل مرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ بہت اللہ میں کوئی وقت خالی نہیں کہ یہ قوم جو ہے اللہ کے لیے گھومتی جاتی ستی طواف کرتی جاتی کرتی دیوانے ہیں یہ اللہ پر. تو وہ اور جلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اسلام کو مٹا دیں گے ہم اللہ وہ خود مٹ جائیں گے اور اسلامی کے ساتھ دشمنی ہے تبھی تو اسلام کے نبی علیہ سنم کے کارٹون بناتے اللہ کو بھی گالی دیتے اگر انڈر ویئر پر اللہ کا نام چھاپتے تو اسے ہمارا اللہ سمجھتے جاتے کے حالانکہ رب العالمین ہے ہمیں دکھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے گویا تو دنیا نے یہ مان لیا کہ اللہ والی قوم یہی ہے مگر بد یہ ہے افسوس یہ ہے کہ قبروں پر بھی اسی طرح ٹھٹ کے ٹھٹ بدے ہوئے جا کر دیکھ لیجیے کیا اس غیر اللہ کی عبادت میں کمی آئی رمضان نہیں جو مت الدا ہوگا ستائیسویں ہوگی وہاں بھی جا کر دیکھنے کیا ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے غیر اللہ کے نظر و نیا غیر اللہ کی پکار غیر اللہ کے آج بھی غیر اللہ کے لیے کون کس طرح کھڑے ہونا سب کچھ ہو رہا ہے اور جو کام ہے تو ایسے ظالم ہے کہ اللہ کے نبی کی شریعت کو مٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے نیچے چلنا کیا ہے عبادت نہیں ایک حاکم زکا کے اکٹھی کروائے یہ عبادت ہے کہ نہیں عبادت زکات کچھی کرنے کے لیے مجھے آپ کو مقرر کرے یہ عبادت نہیں آمینین کے لیے عبادت ہم زکات گن گن کر دیں اسے پوری کی پوری یہ عبادت نہیں عبادت ہے خزان اس کا حساب کتاب رکھے یہ عبادت ہے یہ انکم تک کس کی عبادت ہو رہی ہے زکت تو مدا دی گئی اس کی جگہ انکم ٹیکس لایا گیا یہ کون ہے جو اللہ کی عبادت ہونے نہیں دیتے یخون عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکتے اور لوگوں کو بالکل مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کے بنائے ہوئے دین اور ان کی بنائی ہوئی شریعت پتلے یہ کفوار ہے لاری والا شک ان سے مرکاطر ہے کوئی نہیں یہ بھی تو مسجدیں بھر رہے ہیں افسوس تو یہی ہے سبھی سب تو امت کی فتح جو ہے وہ مؤخر ہو رہی ہے کہ جب تک ہم اپنے حالات کو درست نہیں کریں گے ان اللہ اللہ بھی قومن حق تی روم اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہ بدلے ہمیں اپنی حالت بدلنے کے لیے محنت کرنی چاہیے یہ واضح یہ درخت کہنے چاہیے اپنے عمل کے ساتھ بھی زبان کے ساتھ بھی عمل کا میں نے اس لیے پہلے ذکر کیا کہ عمل بہت اہم ہے زبان کے بھاگ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کریں گے وہ تو منافقین بھی کہتے تھے ادا جا اقل منافی کن کالو نسٹ حضو ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کا رسول ہے تو اللہ نے انہیں جھٹلا دیا اس لیے کہ ان کی گواہی زبان کے ساتھ تھی عمل کے ساتھ ہی آج عمل کے ساتھ میں نے اور آپ نے ہر ایک نے گرے میں منہ ڈال کر دیکھنا ہے کہ ہم حزب اللہ کے ساتھ کیا ہمدردی کر رہے ہیں جو اللہ کے لیے امریکہ کے سامنے ڈھال بنے ہوئے اپنی جانیں دن اور رات پیش کر رہے ہیں اور وہ اس سیلاب کو روکے ہوئے پوری امت پر یہ صرف ان کا فرید ہے پوری امت کا فرید ہے اور ہر میدان میں جہاد کی ضرورت ہے کیا ثقافت کا میدان کیا تعلیم کا میدان کیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا میدان کیا تہذیب کا میدان سیاست کا میدان ہر میدان میں اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے اور یہ گولی اور بندوق کے میدان میں یقیناً ہر میدان کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہوئے ایک دوسرے پر اپنا مان قربان کرتے ہوئے چلے تب اس امت کو اللہ کامیابی دے گا تب لوگ توحید خالص پر قائم ہوں گے توحید خالص کے بغیر اللہ قبول نہیں کرتا اللہ دین الخالص خبردار خالص دین ہے اللہ کے نزدیک نہ خالص کو قبول نہیں ہوتا تو میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا کر کے جب بھی کوئی عمل کرنا ہے ان عمل آماد امال کا دار نیتوں پر ہے کہ کیا یہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو رہا ہے پہلے یہ اپنے دل کو کھنگال لیا جائے الحمد اللہ پہلا سٹیشن پار ہو گیا پھر یہ عمل سنت کے مطابق ہے میں نے پوری اپنی تمام صحیح کی ہے کہ یہ معلوم کروں تو سنت کے مطابق عمل کروں الحمدللہ میری کوشش ہے جو اس میں کوتا ہی اللہ معاف کرے آمین دوسرا سٹیشن بھی پار ہو گیا پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس عمل میں ثابت قدمی ثابت قدمی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دعا مانگی جائے کہ اللہ اس آزمائش کے وقت ثابت کر دیا تھا آپ ہم دیکھتے ہیں آزمائش یا ہی آپ امت پر مثلاً آزمائش آئی انگریز جا چھوڑ کر ملک کو تقسیم ہونا ہی ہونا تھا لوگوں نے کہا بھائی اب اگر مسلمان کوئی جماعت سیاسی نہ بنائیں گے اور ایک اپنی بڑی جماعت نہ دکھائیں گے تو انگریز ان کو کوئی حصہ نہیں دے گا سارا ہندو کو دے جائے گا وہ بڑی جماعت بنانے کے لیے ایک جھنڈا اٹھایا گیا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کیا خوبصورت نعرہ ہے جو اس نعرے کا انکار کرے وہ کافر ہے لا ری بال شک لا الہ الا اللہ سے پیارا نعرہ دکھاؤ جھنڈے کے نیچے دیکھو مرزائی بھی موجود ہے راوزی بھی موجود ہے قبر کبرپوج بھی موجود ہے سیتنے بھول یہ کیسا لا الہ الہ الا الا اللہ یہ قرآن والا لا اللہ تو نہیں ہے یہ ایمان اور اسلام کی تفصیل وقت سے نہیں لی گئی عوامی اسلام سے لی گئی جب بھی کوئی مصیبت اور دکھ آتی ہے تو انسان آزمایا جاتا ہے سکھ اور دکھ میں معاشرے کے اندر بھی ایک اسلام رائج ہے جو عوامی اسلام ہے جس کا وحی کے ساتھ بہت کم تعلق ہے وہ جاہلیت ہے بیشتر اس پر اسلام کا لیبل لگا جیسے مولانا مودودی نے یہ مثال بھی گند کی ٹوکری پر سونے کے برک لگائے گئے اسلام کا لیبل ہے اسلام کا جھنڈا تھا نیچے مرزا تھے نیچے تھے نیچے گریل بھی تھے سب کچھ کمرکو تھے سب لیبل کا ملک بنایا اسلام کیسے آ سکتا تھا جبکہ اسلام کی حکمرانی تو پہلے ہی ختم کر دی گئی اسلام کی تفسیر عوام سے لی گئی عوامی اسلام سے جس سے سارے خوش ہو جائے ساروں کو خوش کرنے والا اسلام حقیقی ہو یہ تو اسی وقت ہوگا جب کہ صحابہ کی حکومت قائم ہو یا اس جیسے لوگ قائم ہو یا عیسالیہ صلاح و اسلام کا نزول ہو چکا ہو آج تو بھائی شرک پھیلا ہوا ہے چپے چپے پر قبریں پوجی جا رہی ہیں ہر جگہ ہر ملک میں مسلمانوں کے شریعت جو ہے وہ ساکت ہے اور اپنی شریعت بنا کر وہ کام چلا رہے ہیں یا کفار کی بنی شریعتیں چل رہی اسلام تو کہیں نظر نہیں آتا اس طرح تو اس اعتبار سے مسلمین تھوڑے ہیں اور بہت سے وہ ہیں جن کے دل کالے نہیں سمجھائے تھے سمجھ سکتے انہیں سمجھانا مقصود ہے تو یہ تحریک کامیاب ہو پھر تحریک چڑھی مرزا کافر ہے بہت خوبصورت بات ہے مرزا کافر ہے بات باقی سب کے کفر کو اسلام بنا لیا رفجیوں کو بھی شامل کر لیا کبرپوت کو بھی شامل کر لیا سی پلوں کو بھی شامل کر لیا جن کو اسلام کی ہوا تک نہیں لگی سب نے مل کر کافر قرار دینا کامیابی ہو گئی ایک اور موہر لگ دے کے یہ طریقہ بہترین طریقہ ہے جان بچانے کے لیے جب وقت آ جائے مشکل کا پھر وحی والا اسلام جو ہے نا اس پہ بڑی مصیبتیں آج کی اس کو چھوڑ دو یہ مسجد کے لیے وحی والا اسلام ہے مدرسے میں وحی والا اسلام پڑھانا جو اصلی خالص اسلام ہے اللہ کے رسول پر نازل ہوا اور جب نوازل ہو مشاہد نازل ہو بھائی پھر دنیا میں جینا بھی تو ہے آخر یہ پاکستان پر ہم رہتے ہوا میں تو نہیں رہتے لوگوں کے ساتھ چلنا پھر اسلام کون سا پھر عوامی ایڈیشن وہی تو آزمائش کا وقت تھا وہی وقت تھا کہ دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی اور لوگ یہ کہتے اللہ دینا قال الحم الناس جن سے لوگوں نے کہا اناس جمع تم فخ بھائی سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے اب تو ڈر جاؤ فزاد ایمانا ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور ان کا وکالو حسب اللہ عمل وکیل کا ہمارے اللہ کافی ہے جو بہترین کار بھارت ہے ہم کبھی دیکھتے تو صحیح اسلام کے ساتھ وفاداری کر کے اپنے ربضلال اکرام کی دوستی کے رام تو دیکھتے ہم نے موقع ہی نہیں آنے دیا اور سیاست میں داخل ہوئے ہم نے ووٹوں کی کثرت کے لیے پھر وہ حرکت کی جس تاغوت کو بڑی مصیبت سے کئی نوجوانوں کی قربانی کے بعد ہم نے اتارا تھا اس تابوت کی بیٹی نے امام جامن پہنا ہوا ہے اسی تابوت کے راستے پر ہونے پر فخر کر رہی ہے اس کو شہاد کا درجہ دے رہے ہیں اور سب کو ملا کر ووٹ اپنا زیادہ کر رہے ہیں تو ہم تو اسباب کے پجاری بن گئے عمالاً تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد عبد الدینار، تائیسا تائیسا عبد یہ چادروں اور کپڑوں اور درہم اور پجاری جو ہے برباد ہوا یہ تو اس کی پوجا ہے کہ جب مشکل وقت آیا تو اللہ پر توقل سارا ختم ہو گیا جو یہاں پر درس مسجدوں میں دیے جا رہے سب بلا دیے گئے جو کبرس و اسلام بن گیا اسلام کی تبلیغ کرنے والے فسادی بن گئے یہ کچھ ہی تو ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے اسی کی پاداش میں یہ مصائب ہم پر ٹوٹ رہے ہیں بما اصاب کم میں مصیبت تم کو جو بھی مصیبت آتی فبیما کسبت ایدی کم اپنی کرتوتوں کی وجہ سے حقہ کے جہاز تک میں ہم سے یہ کمزوریاں واقع ہوتی ہیں اگرچہ اب مجاہدین کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہے الحمدللہ للہ میں پہلے کی نسبت بہت بیدار ہے اور شکر الحمدللہ للہ کے کم از کم اب جہاد کی قیادت افغانستان عراق دونوں میں صنفیوں کے ہاتھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ لوگ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر چلتے اگرچہ آفتا اس قسم کی اسباب زیادہ کرنے کے لیے کمزوریاں ہو جاتی اور ان کمزوریوں کی وجہ سے ہم کافی پیچھے جاتے مگر اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے کہ ہمیں معاف کرتے ہوئے بھی ہمیں آگے چلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ایسی حبت بچھا دی کفات پر کہ ایک مکھی بات نوجوان جو ان کے مقابلے میں کھڑے اس نے بیس یوں دفعہ اعتراف کیا کہ میں ان کو ختم نہیں کر سکا میں کامیاب نہیں ہو سکا اور اسے یقین ہو گیا ہے گوانتا نام و بے اور دیگر تمام مظالم توڑ کر کہ یہ مولوی کی سنگھائی گدر سنگی نہیں ہے یہ اللہ کا دین ہے ان کو کوئی یقین ہے جو ان کو مرنے سے روک نہیں سکتا روپ رکنے نہیں دیتا اور ان کے اندر خوف نہیں پیدا ہونے دیتا ہم چالیس مار کے چار سو آ جاتے ہیں چار سو مار چار لاکھ آ جاتے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین کی قیادت قائم ہو چکی ہے فکری طور پر کفار ہار چکے ہیں صرف ابکسر اس بات کی کہ ہم خالص ہو جائیں ایک دن ہم خالص ہو کر دیکھیں اللہ رب العزت کے فرشتے نازل ہوں گے اور مدد ہوگی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے بغیر بھی مدد کرنے پر قادر ہے مگر اس نے صحابہ کی بھی مدد فرشتوں سے کی آج بھی فرشتے نازل ہوں گے کیا یہ جو آسمان سے آگ برساتے جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں کیا کبھی فرشتہ کو قتل کر سکے ماض اللہ سخت اللہ کسی فرشتے کو زخمی کیا ہے انہوں نے جبرائیل امین آئے ہیں ان کو زخمی کر سکتے ہیں کسی جگہ آنے سے انہیں روک سکتے ہیں فرشتوں کو کیا اللہ تبارک و تعالی اجازت دے دے صرف جبرائیل امین کو جو کہ بستی لے گئے تھے پوری لوٹ کی آسمان پر اتنی اوپر لے گئے تھے کہ اوپر کی آوازیں لوگوں نے سنی تفاصیر میں آتا ہے پھر الٹا کیا زمین پر دے مارا یہ جبرائیل کی طاقت ہے اگر اللہ اسے اجازت دے دے تو صبح تمام امریکی ان کے مرتد ہواری اور منافقین مرے پڑے ہیں اہل ایمان کی حکومت قائم ہو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانا ہے اس دنیا کو امتحان کا بنایا نہ جانے کے ان کفار کو ایمان بھی نصیب ہونا ہے ہم تو کہتے ہیں سارے آج ہی اللہ مار دے نہ جانے ان میں کتنے مسلمان ہوں گے کیا ابو سفیان کو اللہ نے نہیں بچایا جس روز حضیفہ بن جمال جنگ احزاب کی رات کو گئے ہیں تو نبی علیہ الصلاق اسلام نے منع کیا تھا حضیفہ کرنا کچھ نہیں وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ابو سفیان آگ بھڑکا رہا ہے اور اس کے علاوہ میں مجھے صاف نظر آ رہا ہے میں نے ارادہ کیا کہ تیر کھینچوں اور اس کافر کا کام تمام کر دوں مگر مجھے ایک دم نبی علیہ صلاح اسلام کی نصیحت دیا اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بننا کیا پتہ کس کس عیسائی نے ایمان لانا ہے کیا پتہ ان مسلمانوں کی عظیمت میں اور آپ یا صدی کی جیسی جو ہماری بیٹیاں ہیں ان کی ثابت قدمی نے اس پر کون سا ظلم انہوں نے توڑا اگر جنگل کے جانور بھی اسے اٹھا کر لے جاتے تو اتنا ظلم نہ کر سکتے مگر کیا مرتاد ہوئی وہ اب بھی اپنے اللہ سے مرتاد نہیں ہوئی ناکامی نہیں ہے ان کی ہم نے ان کی عورتوں سے کیا سلوک کیا وہ ان ربلے سے اور دوسری سے وہ دونوں صحافی عورتیں تھیں جو طالبان کی قید میں آئی تھی دونوں مسلمان پر نہیں گئی اور کیا رشیا کی جنگ میں ہم نے کبھی رشین عورتوں کو ہاتھ بھی لگایا ہمارا سلوک دیکھے اور اپنا سلوک دیکھیں یہ درند کیا؟ یہ عورتوں کا صبر اور اس رنگ نہ لائے گا دھڑا دھڑ ہر روز فوج در فوج عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں. کیا پتہ مالک کی کیا حکمت ہے ہم اپنے مالک سے کسی کام کو بھی حکمت سے عدل سے رحمت سے اور ہر صورت خیر ہی خیر سے خالی نہیں سمجھتے ورنہ وہ فرشتوں کو اجازت دے عام واحد میں ہم دنیا پر حاکم ہو اور باقی تمام اللہ کے دشمن جو ہے وہ اس طرح سے پچھاڑ دیے جائیں جس طرح انہیں سانپ سوچ تو ہماری جماعت تو بہت بڑی ہے اسلامی جماعت ہے نا فرشتے اور وہ تو ہمارے لیے ان گنت ہے اللہ ہی ان کی گنتی جانتا ہے بے شمار فرشتے وہ سب ہماری جماعت ہے پھر ہم ڈرتے کیوں ہم تقدیر پر ایمان کیوں نہیں ڈالتے ہم کھل کر ان کا ساتھ دیں جو اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں یہ منافقت کا وقت نہیں ہے مر جائیں گے ایک دن جو وقت لکھا ہے اس سے پہلے موت نہیں آئے گی جس طرح سے لکھی ہے اسی طرح آئے گی تو ڈر کس بات کا کوئی ملک الما وکل تم تم بھی تم جڑ اللہ قبول پر میں ہر بات کو ایمان بنانے کے